بسم اللہ الرحمن صحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ سکن مجھے تمام خران اور باقی تمام تہمی دانیہ شنی جو خران سب کچھ مجھ سے باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب باب نکا دار نمبر بائیس اخبار میں اور حکمہ کے حوالے سے جو, جو یہ جی مسائل ہے ایک مسئلہ یہ فرما رہے ہیں حقیہ ماہ کے حوالے سے کہ وہ منتظب وجہ عمرات علم ماہرین معاذ اگر کسی مرد نے شادی کیا ایک خاتون سے علم ماہرین معاذ ماہر پہ مطلب پچاس ہزار اس کا ماہر رکھے ان کے آپس میں شادی ہوا <تصفح> وہی ایک قابص ماہ اور اس خاتون نے وہ پچاس کے پچاس ہزار ماہر نکاح کے موقع پر دستی قبضے میں بھی لے لیا شما واقعال فراغ پھر ان کے درمیان جدائی واقعہ ہو گیا قبل اندور روستتی سے پہلے آپس میں تعلقات ہونے سے پہلے اس کو طلاق ہو گیا جدائی ہو گئی تو اس رد میں جو ہے اس مرد کے لیے حق ہے فلاح تو مرد کے لیے اجازت ہے مرد حق رکھتے ہیں یا جیل اس خاتون کے طرف رجوع کریں بنس فلم آدھا مہر یعنی شروع وہ خاتون سے آدھا مہر جو ہے وہ رجوع کریں گے آدھا مہار ان سے پاپا لے لیں گے کیونکہ نکاح ہاں جی تو معین ہو گیا نکاح ہوا روستی ہونے سے لے اگر طلا ہو جائے تو حکم یہ خاتون کو آدھا مار ملے گا اب کیونکہ انہوں نے پورا مار لیا تھا لہٰذا مرد رجوع کر اس خاتون کی طرف کہ آدھا مار اس کو واپس کرے لیکن وہ ان لمتا اگر خاتون نے اس مرد سے کوئی مہار نہیں لیا ہے اور ماہر اس کی قدر بھی قرضے کی شرط میں ہے اور لیا نہیں ہے تو لا یا جو لو تم کے لیے جائز دیں یا جیل خاتون تک رجوع کریں بے کوش بھی من ماہر ماہر میں سے کچھ بھی مطلب کہ یہاں ہمارے خاتون پہ رجوع نہیں کریں گے بلکہ وہ خود اپنے جیب سے وہ آدھا مہر اس خاتون کو دے دیں گے کیونکہ کچھ بھی مار نہیں دیا تھا مار تو معین ہو چکا تھا تو مار معین ہونے کی صورت میں مارد پہ واجب ہے خاتون کو آدھا ماہر پھر تلا ہو جائے تو آدھا مہار خاتون کو دینے واجب ہے یہ خاتون کا حق ہے تو یہاں پر یہی ہے کہ اس نے خاتون کو دیا ہی نہیں اور طلاق ہونے اور طلاق ہونے میں اور رابطہ بھی نہیں ورثے بھی نہیں میں مرد خاتون کی طرف مار کوئی حصہ لینے کے لیے رجوع نہیں کرے گا لا کے آ خاتون تب رجوع کریں بشے ان میں ماہر کا کچھ بھی حصہ لینے کے لیے کیونکہ اس نے کچھ دیا ہی نہیں مار دیا ہی نہیں بلکہ یہ خود زوجہ کو آدھا مار دے دیں گے پچاس ہزار تو پچیس ہزار لاکھ ہے تو پچاس ہزار یعنی جتنا بھی مار رکھا اس کا آدھا حصہ اب مرد اگر خاتون کو رخصے پہ لے تلا دے دیں تو اس کو آدھا مار دینا واجب ہے یہ بات ختم ہو گیا ابھی ایک اور نیا مذہب اس مار سے مضبوط ہے اسلام کی بعض حقوق نے یہ کہا کہ ایک مرد اور خاتون کا بعد میں نکاح ہو گیا ٹھیک ہے جی پھر اس خاتون اس مرد نے اس خاتون کو اس خاتون نے اس مرد کو اپنے مار رخصت کر دیا اور روسطی سے پہلے معاف کر دیا روسطی سے پہلے ان کے کی درمیان ان کے تعلقات اور ہونے سے پہلے وہ نکاح ہوا کچھ دن کو اجلامہ کچھ مینہ جو بھی ہے سمجھنے والا جو ہے روسطی سے پہلے ان کے آبادی قسم کے تعلقات سے پہلے اس خاتون نے اس مرد, مرد کو مار معاف کر دیا معاف کرنے کے بعد پھر اس مرد نے اس خاتون کو تلا دے دیا تو بعض علیہ السلام کے بولفقار نے کہا ہے پھر تو یہ خات یہ مرد جو ہے کیوں اس خاتون نے جو ہے مارت کیا ہے اس مرد کے لیے تو یہ مرد اس خاتون پہ جو ہے جو پھر تو آدھا مہارت ہو گیا ہے تو با, باقی آدھا مہار یہ مرد اس خاتون پہ رجوع کریں گے اور یہ خاتون پھر, پھر پچاس ہزار مثلاً اگر لے کے لاکھ رکھا تو پچاس ہزار اس مرد کو دیتے اس طرح کے مسئلہ بیٹھ کے شاس فرماتے ہیں یہ مسئلہ بالکل باطل ہے یہ مثلا بالکل باطل ہے چونکہ خاتون نے مرد کو جو مہر معاف کیا تھا وہ مہر معاف کیا تھا جو مرد کے ذمہ ہے وہ مہر کے مرد کے ذمے مار جائے ان کا روستی بھی ہو جائے امیا بیوی تعلقات بھی ہو جائیں تو سے ماہر نکاح تام ہو جائیں تو اس کو پورا مہر دینا پڑتا ہے مرد کو واجب ہے اور اگر جو ہیں روستی سے پہلے تالاب قسم کے تعلقات سے پہلے تو اس پر آدھا مہر واجب ہو جاتی اب اس مرد کے اوپر آدھا ماروا جب چونکہ روتتی سے پہلے تلا دے دیا تو سمجھو اس, اس نے آدھا مہار اس خاتون اس مرد کو معاف کر دیا اور چونکہ اس کا تھا ہی آدھا مہار کا وہ ادارہ تھا خاتون تو اس نے وہی معاف کر دیا ہاں اس مرد سے کوئی چیز نہیں لے لہٰذا یہ مرد دو بعض خاتون سے باقی آدھا بھی لینے کے لیے مطالبہ کرنے والی بادشاہ صرف یہ مرض بالکل باطل ہے کیونکہ روہتی سے پہلے مار تو روستتی سے پہلے معاف کیا اور جو ہے روز طالاب روستی سے پہلے ہو جائیں تو اور اگر اس ما خاتون نے جتنے بھی مارے وہ معاف کر دیا مرد اس خاتون پہ پھر کسی پیسے کے رجوع کے اختیار نہیں رکھتے یہ جی فرما امن قال جو شاش کا ہے ای وہ اگر خاتون مار کو ہیبا کرے اپنے میاں کو قبل دہلے آنجے روستی سے پہلے ان کے تعلقات ہونے سے پہلے مار کو معاف کریں کہ امن قصمت کوئی مشتہید بعض مشتہیدین اسلام کے یقیناً قول شاہ کر کے وقال فرا اور خاتون نے جو ہے روسدی سے پہلے مہر معاف کر دیا پھر بدقسمتی کے درمیان جدائی واقعہ وقال پھرا جدائی ہو جائے تو بعض فقار نے کیا کہا یہ کہا ہے فعال ہو تو اس مرد کو حق ہے انجیا جیس خاتون کی طرف رجوع کریں بنسفن مار آدھا مار کا یعنی وہ لیکن کے خاتون نے تو اس کو پورا مہر معاف کیا ہے تو آدھا مار تو چلو کھٹ گیا باقی آدھا مال یہ مر خاتون پہ رجوع کریں گے سجفر ہیں یہ بات کانت حاضل مشاء اللہ یہ بات جن بھوانے کی ہے باطلتن یہ بالکل باطل ہے ہاں جی خاتون نے تو نیکی کر کے آپ کو مار معاف کر دیا اب اگر نکاح تام ہو جائے تو پورا مار معاف ہونا تھا ابھی نکاح تام نہیں ہوا آدھا نکاح ہوا روستی نہیں ہوا اس سے پہلے طلاق ہو گیا تو اس میں ابھی جو ہے آدھا مہار جو ہے آدھا نکاح ہوا نکاح تام نہیں ہوا لہٰذا نکاتا ہونے سے پہلے جو مار معاف کے وہ آدھا ہی معاف ہوتا ہے اس کا حق ہی آدھا ہے وہی آدھا معاف ہوتا ہے ہاں جی پورا تو ہوا ہی نہیں لہٰذا یہ مرد اس خاتون پہ کسی چیز کے جو ہے ماہر کے رجوع نہیں کریں گے ہاں جی بلکہ اس خاتون کے اس کے اوپر احسان ہے کہ اس نے آدھا مہار اس کو معاف کر دیا تو حرمت شاہ حاضر مثلاً یہ مسئلہ باطل تن باطل ہے لہانا کیونکہ اس خاتون نے مرد کو جو چیز معاف کیا تھا اس مقام پہ وہ کیا ماقیا تھا معاف ذمت وہ چیز معاف سے جو اس کا اپنے گردن پر ہے لانا کیونکہ یہ خاتون اس خاتون نے وہ ہابت ہیوا کیا تھا وہ مہر جو اس کے اس مرد کے ذمہ تھا اور وہ حرآن اور جب روستی سے پہلے مرد تلا دے دیں تو مرد کے ذمے کتنا مہار تھا نصف المرد آدھا مار تھا اس کا جو ہے روستی سے پہلے مرد جب تلا دے دیں یہ تو اس میں جو ہے خاتون جو ہے آدھا مار کا عدار تھا اور وہ بھی اس نے معاف کر تو مرد کو دینا نہیں پڑے گا اور مرد کو دینا نہیں پڑے گا لیکن یہ بھی, بھی ہرگز ہرگس گنجائنی مرد خاتون سے ماہریے کے من میں کوئی چیز رجوع کریں اے معاف کیا بول کے یہاں جائے کوئی رجوع والی صورت ہے نہیں ہے جو جو خاتون نے معاف کیا تو وہ تھا ہی آدھا ماہر تھا یہ حرمات ہے جانا بھاوا کی خاتون نے ہوا کی ہے معاف کو اس مرد کے ذمہ تھا اس خاتون کو دینا تھا وہ اس مقام پہ کیا وہلانی اس مقام پہ کی خاتون سے نکاح ہوئے ستی نہیں ہوئے طلاق ہو جائیں تو آدھے مہر کا وہ مالک ہے اور وہ آدھا مار کے اس وقت نسبر مارے یعنی وہ جو اس مارت کے ذمہ ہے وہ آدھا مارے ولو آتا ہاں یہ بات ختم ہو ہے تو ایسے سے میں مرد خاتون پہ کوئی رجوع نہیں کرے گا خاتون نے معاف کر دیا اب خاتون کو بھی کچھ نہیں ملے گا صرف طلاق ہو گیا مرد کو بھی کچھ دینا نہیں پڑے گا نہ اس کی طرف سے کوئی چیز واپس آئے نئے مذہب یہ ہے مرد نے خاتون کو کچھ پیسہ دے دی دیا اور پھر ان کا اختلاف ہو گیا مرد کہے میں نے جو ہے خاتون کہے آپ نے یہ مجھے ہی وطن دیا تھا مرد کہ نہیں بھائی میں نے آپ کو ماہریہ دیا تھا اور جو پیسہ دیا وہ ماہریہ کے برابر ہے تو اسے میں کس کی بات مانے گی کہ یہاں پر اس مرد کی بات مانے گی کیونکہ اسے خود اپنی نیت کا علم ہے کہ میں نے کیا نیت کی ہے یہ فرمانے لیں بولو آتا ہاں اگر دے دیں مرد اس خاتون کو ہا اس خاتون کو قدرہ ماہر اس کے ماہر کے برابر کوئی چیز دے دیا غالت پھر کہا اس کے بعد میں اسے مقبر نہیں کہا بعد میں کہا آتے تہو ہاں یہ میں نے تجھے دیا آتے وکالت خاتون کا اس مرد سے خطاب کر کے تو نے دیا ہے یہ پیسہ مجھے ہے وطن اب نے مجھے یہ ہیوطن دیا یہ پیسہ مجھے ماہر کے طور پر نہیں دیا ہے ہاتھوں نے ایک ہے وہ اور مرد کہیں نہیں بھئی آتے تو صدا کن نہیں بھئی میں نے اس کو ہیوتاً نہیں دیا یہ پیسوں میں نے آپ کو صدا کہیں عطا کے صدا کن یعنی ہی بتا بطور ہیوا دے دیا ہے تھوڑا استفاع ہو گیا اور مرد کہیں آتے تو میں نے یہ مالا آپ کو دیا تھا صدا کن کے طور پر دیا تھا خاتون بولے آپ نے مجھے یہ مال ہیوا کے طور پر دیا ہے مار کے مجھ میں نہیں دیا ہے اور مرت کہتے میں نے یہ ہیوا کے طور پر دیا ہے ساری وقال اور مرد کہیں آتے تو میں نے یہ مال آپ کو دی ہے کن ماہریے کے طور پر تو اب اگر مرد کی بات مانے تو ماہریہ ادا ہو گیا خاتون کی بات مانیں تو ماہریا مرد کو اور دینا پڑے گا تو اب کس کی بات مانے گی تو یہاں پر فیصلہ اور آخری فیصلے کی بات اولو مرد کی ہوگی کیوں لیکن لام چونکہ مرد عالم زیادہ جانتا ہے بے نیت یا اپنے نیت کا اسے پتا ہے میں نے کس نیت سے دیا ہے جھوٹ بولی تو خود کو سزا ہے ورنہ خود ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کوئی چیز کس کو دیتے ہیں تو آیا مفت میں دے دیا ہے کس حیثیت سے دیا ہے خود کو پتا ہوتا ہے تو وہ ہوا لیا کیونکہ وہ مت عالم زیادہ جانتا ہے بے نیتیں اپنی نیت کے بارے میں جب وہ خود کے میں نے آپ کو مار کے طور پر دیا ہے اور ماہر کے برابر بھی ہیں یہ پیسہ تو اس میں یہ ہی قرار پایا ختم باقی حرماتیں آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ لیا نکاح تام ہوتی ہے نکاح کا نکاب ہوتی ہے ایک تو نکاح جو ہے وقت سے اور دوسرا اور ہونے کے بعد میاں بیوی روابط ہونے کے بعد جو ہے نکاح تام ہو جاتے اب یہاں پر رہے ہیں ایک صورت یہ ہے مہر مرد پر پورا پورا مہر واجب ہونے کے لیے خاتون کے طرف پورا پورا مہر واجب ہونے کے لیے کیا حالت ہونی چاہیے کیا صورت ہونی چاہیے فرماتے ہیں ویزا خالہ جب یہ دونوں خالوت میں چلی جائے ہیں الگ تھلا خالوت میں چلی جائیں ولا معنی اور ان دونوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہاں اور مرد کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں دل مباشرت ہی اس خاتون سے مباشرت کے لیے ہاں جی ان سے جو ہے نزدیک ہونے کے لیے اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں تو پھر جب یہ رکاوٹ ختم ان الگ تھلگ ہو گیا افخا کے درمیان رابطہ ہو جائیں یا نہ ہو جائیں فالح اس مرد کے اوپر واجب ہے تمازم و صداقی پورا پورا ماہر یہ شریعت نے جو ہے رکھا تاکہ مرد کو بھاگنے کا گنجائش نہ ماہر سے کیونکہ کبھی وہ ممکن ہے بھائی ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے بولیں تو شریعت نے کہا بھائی ہم رابطے کے پیچھے آگے نہیں جاتے جب آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے کہا لگتا ہے ہوا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے لیے تو پھر آپ کو پورا پورا مہار دینا پڑے گا اب ہم خاتون کے لیے نہیں پوچھیں گے اور تحقیقات میں بھی نہیں جائیں گے شریعت مرد کو پابند کرتے جب تمہیں ان سے الگ تھا لگے ہو گیا ہے جسم کی رکاوٹ نہیں ہے تو تم برفعال اس مرت پر واجب ہے تمام اس کے پورا پورا مہار کا دینا تو یہ جو ہے نکاح کے بارے میں جو ماہر کے بارے میں متفارق مسائل تھا کہ آپ لوگوں کو پہنچا جائے ان شاء آئے گی درس آئندہ درس